پھر جناب لمکا چڑھنا ہے پھر سلوٹ مارنا لگ تو مسلمان جکبر کرنا کرنا پیا نیاز کرنی وڈیائی کرنا پیا تین نسبت نہیں لہذا شان ہو رہے تناب کفر والی سفتان میں رنگیا بیٹھا ہے وہ ایمان والی سفتان چ رنگے ہوئے سر ہاں جی تم آپس میں آپسی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 لے کے ٹڑب گیا ہے ہاں تو چترے تر سو سی چار سو کا جتھا سورا ہزور سرکار دے صحابی نے پہاڑ دی چوٹی دے کلو کے مدینے درد آواز دتی وا سبا لوٹ پی گئی لوٹ پی گئی آواز دیتی بس اے نہیں ویکھے ہوں مگرو کوئی آ, آ, آ, آ, آ نہیں حضور سرکار کا صحابی پیدل نس پیا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 قوم اسلام تے بننوا لیا ایک بنیا پیا میں بنیا ضرور مگر دا اے وے خبردار مسلمان جے اسلام دا نام لیا نے ایٹم مار دیاں گے ایٹم اس واسطے بنیا پیا مین قسم شریف دی ایٹم تے خود مسلمان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 مرے جہ کم کرنے والا ادھر مر ستے بازیاں کام بھی کوئی کری دم جہاں کرنے والا ادھر مقام پیدا کر تین پتہ لگے دار تین شان کی لبی بےمان جنگ کر جا رہا ہے خدا کی قسم کر کے آنا جہا ایس بئیمان تو جتیا نا کسی میدان چ نہیں ہر سکتا میں تمہوں کسمی پیار نہیں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 عقیدا بھی ختم کر بیٹھے دین تو بدگمان ہو گئے دین سمجھتے نہیں جا رہے دین نہ لگ گیا برباد ہو جا گے دین کی ہے جی دین چاہ گلیں بھی ایویں نے آ بھی حد تک اس تک آ گیا ہے کہ جڑے حقوق اسلام نے بنائے نے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 پٹا محمدی کی گلو لا کھڑا ہے نا پٹا یہودی دا گل پا کھڑا ہاں میری گل ایک یاد رکھیں دو پٹے نہیں دو پٹے ایک پٹا دنیا دا ایک پٹا خدا رسول دا پٹا اتارے گا دوسرا پی جائے گا جنہیں دنیا دا کافران دا پٹا گلو لا سٹیا ہے خدا رسول دا پٹا وہ گالج پی جانا ہے جنہیں خدا رسول دا پٹا لا ہے دافران دا پٹا اندر گالج پی جانا ہے ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہر تیری مرضی ہے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 وہی کافی ہے اچھا سرکار جو کافی ہے اجازت دب درلی آپ کفا سہالی علم حو بےالی جانتا جو ہے دس کی لوڑ ہی ہاں جان دے جے جان جانے جان دے جی دے خدا دی قسم کر کے آنا دس مسلمان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 آتا گھبرا گیا جلیا تین پتہ ندی نال ایک پاس نہیں وگتے ہوں دریا ایس منے ہو جا منے ہو جوڑا رکھا خدا کی دھرتی پہ نے رات توجہ رکھ لیا جناب پاک ہے گردے وطل سر دام تیرا وہ آتا کی ہویا تیرے کو فلانا ملک خس گیا فلانا ملک خس گیا, گیا, گیا پتہ نہیں تیرا دامن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 رب سونے کے حضرت جی نشانیاں بھی نہیں پہچانا ہاں تشاع کتنے ڈرامے پچھا دی تعلیم تیری ہوئی تینو کی پتہ دین اسلام میں قسم خدا دی دین اسلام کی قوت کا پتا لگ جائے تو پاک جائے تیرے کو سامیا نہ جائے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 جڑا علم الہی تک پہنچ کے رب والا جب کلم لکھی کھڑے کاغذ پہ لکھی کھڑے تین کی, کی, کی پتا وہ نگاہ کتوں تک کام کرتی وہ ویخر تو سانو خوشخبری پہ دافلہ ہو نہ کچھ نہیں ساما تیرا آرا سمان کوئی شہوے تیرا کافلا کدی نہیں قدی لٹی چے گا مسلمان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 رے کو ہر شے خس جائے مگر حق کا اعلان نہیں کھو سکتا حق تیرے نالے حق تے یہ تیرے تو کو کوئی نہیں کھو سکتا عراق چھین سکتے ہیں ایران چھین سکتے ہیں شام چھین سکتے ہیں سعودی چھین سکتے ہیں مگر دینے حق کو مسلمان سے کوئی نہیں چھین سکتا کافلا ہو نہ سکے گا کبھی ویر تیرا غیر یک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 تاتار کے سے پاس با مل گئے کو آخر نہ گھبرا تیچھے تاریخ نظر رکھ تاتاری تاری آئے سن تے حملہ کیتا سی پیام مغل جنہ دی اولاد نے گل سمجھ تاتاری آئے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 بادشاہ لگا تو مسلمان ہو گیا سارا بغداد مسلمان چاہیے ہو سکے بابا جی گل ہی کوئی نی جد ڈرائیور جو سیدھا ہو گیا تو مڑ گ سیدھی کیوں نہ ہو گل سمجھے ڈرائیور جو بدنیتا مڑ گی تو آپ وجنی ہے نا نیک نیتا نہیں کوئی تھا گیا اس جناب ایلان کر دی حالت بدل گئی ایک پہلوان بچ گیا میں مسلمان, ہوں گا مسلمان آئے چکو پہلوان میرے اکھاڑے دے اندر دےگ لوے نا تو پھر میں مسلمان ہو جا اس فکیر دسیا اب بابا ساڈے کول تو ان کا پرواہ نہیں کوئی نہیں وہ سکے گل ہی کوئی نہیں آپ کس ہاستے گل